بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز ہماری کنزیومر بینکنگ پہ اسٹڈی جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر تیس اور اس کے جو مختلف کانٹینٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ لیکچرز میں اور آج کے لیکچر میں اور آندہ کچھ لیکچرز میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رسک مینجمنٹ کا ہے ہم نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں یہ بتایا کہ خاص طور پہ بینکنگ اور فائنانس انڈسٹری میں اور اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر بینکنگ میں رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیوں اہم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے جو فائنینشیل ٹرموائز دیکھا گیا فائنینشیل سیکٹر میں اور اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا اس نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ رسک مینجمنٹ چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو خاص طور پہ بینکنگ اور فائنانس اس کی کیا اہمیت ہے اس لیے ہم نے کوشش کی اس سبجیکٹ میں رسک مینجمنٹ کے اس پہلو کو آپ کے ساتھ شیئر کریں حالانکہ آپ لوگ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کریڈٹ رسک اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ کورس آپ لوگ پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں کوشش یہ تھی کہ اس کورس میں جو چیزیں آپ نے ایک طرح سے لرن کی تھیں ان کو ایک طرح سے مزید اسٹرینتھن کیا جائے ان کو سپلیمنٹ کیا جائے ان کو کمپلیمنٹ کیا جائے تاکہ آپ کی جو رسک مینجمنٹ کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر ایک افیکٹیونس آ جائے اور اس میں ہماری کوشش یہ رہی ہے ان سارے رسک مینجمنٹ ای آر ایم کے حوالے سے رسک اپ کے حوالے سے کہ جو لیٹسٹ لٹریچر اویلیبل ہے جو لیٹسٹ مٹیریل اویلیبل ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے سورسز جو ہیں ظاہر ہے وہ اوتھنٹک سورسز ہیں وہ ریلائبل ہیں اور وہ مختلف آپ کہہ لیں کہ جو ادارے ہیں جو مختلف اس پہ جنہوں نے لوگوں نے کام کیا ہے جن کی خاصی اسٹڈی ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے اسٹڈی کی ہے ریسرچ کی ہے اور وہ ان اے وے گلوبلی انٹرنیشنلی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس پہ جو کام کیا ہے ان کی جو ایک طرح سے کوششیں ہیں وہ اس کا ان کے جو انسائٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور یہاں ظاہر ہے جب ہم نے آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کیں اور ہم نے آپ کو بتایا ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ اسٹڈی اس حوالے سے ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کسی حد تک نامکمل ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس اسٹڈی کو اوورال اور اس مینجمنٹ کے ٹاپک کو ان پرٹیکولر جاری رکھیں اور اس کے جو مختلف سورسز ہیں جو اس کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کو جو آپ کے ہینڈ آؤٹس ہیں اس میں وہ سورس انڈیکیٹ کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آپ نے اگر مزید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے اس سبجیکٹ پہ تو کون سے سورسز ہیں کہاں آپ نے جانا ہے اور کہاں سے آپ کو ریلیونٹ مٹیریل ملے گا تو جب ہم رسک مینجمنٹ کی اور رسک اپیٹائٹ کی بات کر رہے ہیں اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں رسک اپیٹائٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ رسک ایپٹائٹ از ان وے is دی cornerstone is the دی of risk management مینجمنٹ ہم نے جب رسک مینجمنٹ فریم ورک کی جب ہم نے ای آر ایم کی بات کی تو اس میں ایک چیز پرزیوم کی گئی تھی کہ رسک از آلریڈی دیئر ہم risk لے چکے ہیں اور ہم نے مزید رسک کو کس طرح مینیج کرنا ہے اور جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ تھا اس میں ظاہر ہے آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس میں اسسمنٹ ہے اس میں ہے اس میں رپورٹنگ اینڈ ہے اور اس میں میٹیگیشن ہے اس میں رسک انہوے کامن تھا اور پرزیوم تھا اور ٹیکن فار گرانٹیڈ تھا جب ہم نے یہ ساری باتیں کی تو ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی کہ اگر ہم نے رسک کے متعلق اس حد تک اس تفصیل سے اس کی مینجمنٹ کی بات کی تو رسک ایکچولی ہے کیا وہ بھی ہم نے آپ کو ڈیفائن کیا لیکن ایک ادارے کے حوالے سے ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے کہ رسک کی جو اپٹائٹ ہے جو رسک کا جو پروفائل ہے اس کو کس طرح ڈٹرمن کیا جائے تو جو رسک ایپیٹائٹ کا کانسیپٹ اسی لیے سامنے آیا اور اس پہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کانسیپٹ ابھی بھی فارمیٹو اسٹیجز پہ ہے اس میں تھیوری میں اور پریکٹس میں کافی گیپس ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسے جیسے اس پہ مزید کام ہو رہا ہے مزید ریسرچ ہو رہی ہے تو اس کانسیپٹ کو مزید ریفائن کیا جائے اور جو وقت کے تقاضے ہیں اسی حوالے سے اس کے اندر جو انسائٹس ہیں اس کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو ایک چینجنگ مارکیٹ کنڈیشنز ہیں ان کو کس طرح کیپچر کیا جائے تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور رسک اپ کی اور ہم نے آپ کو بتایا لاسٹ لیکچر میں کہ رسک ایپائٹ بیسیکلی ہے کیا رسک ایپیٹائٹ ان فیکٹ از دی اماؤنٹ آف رسک اینڈ آرگنائزیشن از ولنگ ٹو ٹیک ان پرسوٹ آف اٹس ویلو کریشن یا آپ کہہ لیں کہ جو اس کی اسٹریٹجک آبجیکٹوز ہیں اس کو حصول کے لیے رسک اپیٹائٹ کا جاننا ضروری ہے اور اس ڈیفینیشن میں ہم نے وضاحت کی کہ جب ہم اماؤنٹ آف رسک کی بات کرتے ہیں تو انہیں سیلف یہ ایک وہ ایریا ہے جس میں آپ نے رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس کو میجر کرنا ہے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو اور جب ہم ویلنس ٹو ٹیک رسک کی بات کرتے ہیں تو ایک ادارے کے ایک آرگنائزیشن کے جو کیپیبلٹیز ہیں جو ان کے ریسورسز ہیں جو ان کا سیٹ اپ ہے جو ان کا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے وہ ایک طرح سے فوکس میں آ جاتا ہے اور پھر جہاں ہم ویلو کریشن کی بات کرتے ہیں جب اسٹریٹجک آبجیکٹوس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ گولز آ جاتے ہیں کمپنی کے اس کے ایک طرح سے آبجیکٹوز آ جاتے ہیں کہ وہ کس لیے وہ جو اس کی ایک طرح سے بزنس مشن کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے آپ کو بزنس ماڈل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ وہ ان کے ایکچوئل گولز کیا ہیں تو اس ڈیفینیشن میں یہ تین چیزوں کی وضاحت کی گئی اور جب اس کو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ رسک ایپیٹائٹ ڈیفینیٹلی از اے ویری وائڈ سبجیکٹ اس کی جو امپلیکیشن ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے اس ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ ہے ہاؤ اٹ لکس لائک یہ ریفلیکٹو ہونی چاہیے ظاہر ہے جو اسٹریٹجک آبجیکٹوز ہیں اس کے حوالے سے پھر یہ کہ اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ بورڈ کو سے اپروول ہونی چاہیے ولنگنیس ٹو ٹیک دا رسک اس میں رسک کی ٹالرنس ہے جو رسک کے آپ تھریشولڈز ہیں اس کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے اور ظاہر ہے یہ ایک بزنس ماڈل کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں ان کی جو ڈائنامزم ہے اس کو بھی یہ جو اسٹیٹمنٹ کیپچر کرتی ہے اور آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹو آرٹیکولیٹ اے کلیئرلی ڈیفائنڈ رسک اپٹ اسٹیٹمنٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نے کوئی ایک statement فارور میں میں incorporate کر کے اس کو رائٹ ڈاؤن کر کے ہم نے اس کو ایک طرح سے فارمل فارمیلٹی پوری کرنی ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ڈاکومنٹس ہے جس کی سگنیفیکنس نہ صرف اس کے کانٹینٹس کے حوالے سے ہے بلکہ اس کی کمیونیکیشن کے حوالے سے ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے جب تک رسک اپٹمنٹ کو جو سارے almost the entire organization only not those people ہو are actually engaged in risk management functions سارے ادارے کو ساری organization کو خاص اور خاص طور میں بینکس میں رسک اپیٹائٹ کے حوالے سے بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کی امپلیمنٹ ہو سکے اور ہم نے جب اس میں امپلیمنٹیشن کی بات کی تو اس میں اس چیز کو بھی واضح کیا گیا کہ یہ جو رسک اپٹ ہے اٹس اے شارٹ آف ڈائنامک لنک between the strategy and the operational and the technical ٹیکنیکل ٹیکٹیکل ڈیسیزنس آف یہ اس لحاظ سے اہم ہے اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ رسک اپیٹائٹ کس طرح فٹنگ ہوتی ہے کس طرح یہ ایک طرح سے الائن ہوتی ہے جو ہم نے ای ERM آر کے مختلف اسٹیجز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے تو اس چیز سے جو رسک اپیٹائٹ کی اس کی ہاؤ ہاؤ اٹ از ٹو بی امپلیمنٹڈ یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور آج ان ہم مزید اس میں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور وہ جو ایک بات شروع میں کہی گئی تھی کہ رسک اپیٹائٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے کہ آپ اس کو مزید اس کی انسائٹ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں اور اپنی جو افیکٹونیس ہے اس کی اس کو مزید بڑھایا جائے تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے Uh, before we do, do that let me for a while recall what actually we have discussed with you shared with you in lecture number 1 and lecture number 20 uh, wo kya tha wo tha learning process agar aapko yaad ho humne aapko ye bhi bataya tha, usme, learning process is a multi steps multi dimensional process aur hum jab baat kar rahe hain انگیج ہیں اس وقت اسٹڈی میں لرننگ آف کنزیومر بینکنگ تو ہم نے کیا اس اسٹڈی کو اسی ایک روٹین کے حوالے سے فالو کرنا ہے کیا ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک وہ کورس ہے جو ہمارے ایم بی اے پروگرام میں ہمیں ظاہر ہم نے الیکٹولی لیا ہے اور الٹیمیٹلی ہمارے ڈگری کے اصول میں یہ اس کو پاس کرنا اس میں ایکس نمبر آف گریڈس لینا لے کے ہم آگے بڑھنا ہے یا بیونڈ اس کے اس سبجیکٹ کی اسٹڈی کے حوالے سے لرننگ کے حوالے سے ہم کس حد تک اپنے انڈرسٹینڈنگ کو اپنے لرننگ پروسیس کو افیکٹو بنا رہے ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو اس میں ہم نے پہلے لیکچر میں پورٹر ماڈل کا ذکر کیا تھا جس کے اندر وہی کانسیپٹ تھا کہ لرننگ پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے ڈیٹا سے انفارمیشن سے نالج سے انڈرسٹینڈنگ سے اور پھر وزڈم سے اور پھر یہ سائیکل دوبارہ شروع ہوتا ہے اور ہم نے لیکچر نمبر ٹوینٹی میں بھی آپ کو ایک انالوجی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اسپیڈو میٹر کی کہ جو گاڑی کا اسپیڈو میٹر ہوتا ہے اگر اس کو ہم ذہن میں رکھیں تو اس کے کیا فنکشنز ہیں اور کس سٹیج پہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے کس سٹیج پہ یا کس طرح وہ آپ کو اس کی انفارمیشن دیتا ہے پھر نالج اور انڈرسٹینڈنگ اور اس کے بعد اس کی وزڈم جو ہے تو ہم اب جب یہ اسٹڈی کر رہے ہیں اگین کنزیومر بینکنگ ان جرنل اور یہ جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے رسک مینجمنٹ کا ان پرٹیکولر کیا ہم اس کو اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں یا اس کو ہم ایک روٹین کے طور پر اس کو آگے اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم رسک مینجمنٹ کی ہم نے بات کی ای آر ایم کی ہم نے بات کی اور رسک اپیٹائٹ کی بات کی تو ہم کس اسٹیج پہ ہیں کیا ابھی ہم نالج اسٹیج ہیں جہاں ہم ہاؤ کی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ اٹ ٹو بی یا ہم انڈرسٹینڈنگ اسٹیج پہ آ گئے جہاں ہم وائی کوشچنز آنسر کرتے ہیں کہ وائی وی آر اسٹڈنگ دس پرٹیکولر سبجیکٹ دس پرٹیکولر ٹاپک وائی اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس ان آور انڈرسٹینڈنگ اوور دا اوور آل آسپیکٹس دا کنزیومر بزنس تو جب آپ اس پروسیس کو ذہن میں لائیں گے اس پروسس کو ذہن میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ جو اسٹڈی ہے یہ جو آپ کی ایک طرح سے جستجو ہے جو یہ آپ کا سفر ہے اس کے اندر ایک مقصدیت پیدا ہو جائے گی اس کے اندر ایک ڈائنامیزم آ جائے گا اور ظاہر ہے اصل مقصد اس ساری اسٹڈی کا سارے لرننگ پروسیس کا جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا ہے گیا ہے یہ کہ اٹس اے جرنی اور یہ جرننگ کے حوالے سے لرننگ کے حوالے سے ایک بڑی فیمس کوٹ ہے جو اکثر مینشن کی جاتی ہے کہ یو نیور ارائیو جرنی از دا ریوارڈ اس لیے کہ اگر آپ منزل پر پہنچ گئے اور آپ یہ سمجھے کہ آپ کی منزل آ گئی تو پھر تو لرننگ پروسیس ختم ہو جائے گا تو اس کانسیپٹ کو اس اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جستجو ہونی چاہیے مزید علم حاصل کرنے کی مزید اس نالج کو گین کرنے کی اور اس میں انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم کو گین کرنے کی اب آئیے ہم رسک اپیٹائٹ کے حوالے سے اس میں مزید ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں تھوڑی مزید افیکٹونیس لانے کے لیے اس کانسیپٹ کی ڈیولپمنٹ میں ہم جو اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے اسٹرکچرڈ اپروچ اسٹیبلشنگ رسک اپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ جب ہم اسٹرکچرڈ پروچ کی بات کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے ایک بیسک کانسیپٹ جو سامنے آتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ان سرٹن اسٹیپس ان سرٹن اسٹیجز اور جب اس اسٹرکچر کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے اس اسٹیپس کو فالو کریں گے تو اس کے اندر یہ جو رسک اپیٹائٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر ہوپ اور کلیئرٹی آئے گی اور اس کے وہ ایریہ جس میں ایمبوگوٹیز تھیں جس کے اندر کچھ کویشچنس رہ گئے تھے ہو سکتا ہے ان کو آنسر کرنے میں مدد ملے تو اس اسٹرکچرڈ اپروچ کے کانٹیکس میں پہلا اسٹیپ ہے اسٹریٹجک آبجیکٹوس کا ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ ہو اور ہم جب کوئی بھی ادارے کی رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایٹ دا بیک آف آور مائنڈ جو ہمارا بیک میں وہ بینکنگ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ رسک اپیٹائٹ کا کانسیپٹ اور زیادہ اہمیت کہاں ملے تو جب ہم نے اسٹریٹجک آبجیکٹیوس کی بات کی تو اس میں اسٹریٹجک آبجیکٹیوس ایک ادارے کے آپ مختلف کورسز میں پڑھ چکے ہیں اور ظاہر ہے آپ بزنس اسٹوڈنٹس ہیں یہ آپ کے لیے ایک بہت کامن اور ایک بہت فیملیئر ٹاپک ہے کہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوس کیا ہوتے ہیں کوئی بھی ادارہ ہو اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹوس جو ہوتے ہیں وہ ہو مارکیٹ سکتا ہے وہ آپ کہہ ریپوٹیشن ہو سکتی ہے ریگولیٹری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے پروفیٹیبلٹی گروتھ ہو سکتی ہے اسٹیبلٹی کا ایک جو ٹارگیٹ ہے یا آبجیکٹو ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ شیئر کی ریٹرنز کی ہم بات کرتے ہیں جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ ایک جو ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے تو جب ہم آبجیکٹوس کی بات کرتے ہیں تو جب ہم آبجیکٹیوس کو ذہن میں آتے ہیں تو ایک لازمن سوال اٹھتا ہے کہ یہ آبجیکٹوس کہاں سے آتے ہیں دے آر ناٹ کمنگ آؤٹ آف دا تھن ایئر اور اس میں پھر جو دوسرا اہم ایک طرح سے جو کانسیپٹ سامنے آتا ہے کہ دیز آبجیکٹوس آر ایکچولی ڈریون بائی دی ایکسپیکٹیشنس آف دا اسٹیک ہولڈرس جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک ادارے کے جس میں انٹرنل بھی ہوتے ہیں ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں تو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ایکچولی ڈرائیو کرتی ہیں ان آبجیکٹوس کو اب ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہے بتانا ضروری ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرس کسی آرگنائزیشن کے کسی کمپنی کے انٹرنل بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں اور اسی حساب سے ان کی ایکسپیکٹیشنس ویری کرتی ہیں ڈفر کرتی ہیں جو انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ظاہر ہے اس کے اندر آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں آپ کی آپ کہہ لیں کہ شیئر ہولڈرز ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں آپ کی سینئر مینجمنٹ ہے اور اگر ہم ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کی بات کریں تو اس میں ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کے اندر عام انویسٹرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اور کسٹمرز بھی ہیں کسٹمرز بہت امپورٹنٹ ہر لحاظ سے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں تب ہم ان اسٹیک ہولڈرز پہ نظر ڈالتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ظاہر ہے ایک جیسی نہیں ہو سکتی بلکہ ایٹ ٹائمز وہ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ ویری کر رہی ہوتی ہیں اور رسک اپیٹائٹ میں جو پہلا اسٹیپ ہے ہم نے ان ایکسپیکٹیشنس کو ایک طرح سے بیلنس کرنا ہے اس کے اندر بیلنس ڈرائیو کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی ایکسپیکٹیشن امپورٹنٹ ہے اور جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ادارے نے اپنے اوبجیکٹیوز کو اپنے گولس کو اچیو کرنا ہے اگر ہم نے اس کو بیلنس نہیں کیا اور اس کے اندر بیلنس ہم نے ایک طرح سے ڈرائیو نہیں کیا تو لوپ سائڈڈ اپروچ ہو جائے گی اور اس میں ہو سکتا ہے پھر جو مختلف جو اسٹیک ہولڈر ہیں جن کی ایکسپیکٹیشن آپ نے ایک طرح سے اکاؤنٹ فار نہیں کی ہیں وہ ایک طرح سے ڈس الجنڈ ہو جائیں گے وہ ایک طرح سے ان کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوں گی تو اس کے کمپنی کے متعلق چاہے وہ انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل ہوں وہ ان کی lack of fulfillment of expectations may lead to some adverse consequences for the organization. تو جب ہم اس بیلنس کی بات کرتے ہیں اور اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ایک جو انویسٹر ہے جو شیئر ہولڈر ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس کو بہتر ریٹرن ملے ایک لوجیکل سا ظاہر ہے کنسرن ہے لوجیکل سی ایکسپیکٹیشن ہے اس کے برعکس یہ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے وہ چاہے گی کہ اس ادارے کا جو سالوینسی ہے وہ اس کی انفیکٹ وہ ہونی چاہیے ان کی نظر ان کا فوکس ایک طرح سے اس کی سالوینسی پر ہوگا تو یہاں جب ہم نے یہ مثال دی تو اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ کس حد تک ایکسپیکٹیشنس ویری کر سکتی ہیں یہاں ہم اگر ریگولیٹری باڈیز کی بات کریں اگر پاکستان کا کانٹیکٹ لیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا ایس ای سی پی جو خاص طور پہ فائنینشیل سیکٹر بینکنگ سیکٹر کو ایک طرح سے اوور سی کرتا ہے اس کی ظاہر ہے ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں ایز این ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ بینک سالوینٹ بینک خاص طور پہ جو پبلک کے ادارے ہیں پبلک کے ایک طرح سے یہ انٹرسٹ کیا گیا ہے ان کو امین ہے ان کے ڈپازٹس کے ان کی ویلٹ کے اور ان کے مختلف اس کے تو اس کو کس طرح اس حوالے سے سولوینسی کی اس کی آن گوئنگ بیسس پہ ان کی سروائیول سروائول کی اور ہم ان کی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ مثال اس سے سامنے آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال دے کے ہم واضح کریں کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں مختلف سٹیک ہولڈرز کی وہ لانگ ٹرم بھی ہوتی ہیں اور شارٹ ٹرم بھی ہوتی ہیں اس میں بھی آپ نے ایک بیلنس ڈرائیو کرنا ہے کیونکہ آپ نے صرف شارٹ ٹرمز ایکسپیکٹیشنز کو ہی نہیں کاؤنٹ فار کرنا بلکہ لانگر ٹرمز جس کے اندر الٹیمیٹ گروتھ ہے مارکیٹ شیئر ہے یا آپ کہہ لیں کہ اور جو ایک سولوینسی کے اسٹینڈرڈ ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں اس میں اگر ہم یہ آپ کو بتائیں یا یہ آپ کو کہیں کہ جب ہم جو کہ بہت کامن انڈرسٹینڈنگ ہے یا کامن نالج ہے یا کامن ایگزامپل ہے وہ یہ کہ جب ایک ادارہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم کہ اپنے ریٹرنس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اگلے سال کے لیے ڈبل کرنا یہ ٹوٹل شیئر ہولڈر ریٹرنز کی بات ہو رہی ہے ٹی ایس آر جس کو ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ان کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ اگلے سال یہ ریٹرنز ڈبل ہونے چاہیے تو جب ہم ہائر ریٹرنس کا پروجیکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر لازمن یہ چیز بھی کوشچن اٹھتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایڈیشنل رسک لینے پڑیں گے رسک کی نیچر کیا ہوگی رسک کا کوانٹم کیا ہوگا تو اس لیے جب شیئر ہولڈر ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے ریٹرنز کے حوالے سے جب ہم نے یہ بات کی تو اس کا ایک لاجیکل میسج ایکسٹرنل اسٹیک کو بھی جائے گا ریگولیٹرز کو بھی جائے گا ریٹنگ ایجنسیز کو بھی جائے گا کہ یہ ادارہ جو ہائر ریٹرنز اینٹیسپیٹ کر رہا ہے پروجیکٹ کر رہا ہے اس کے لیے دے آر ٹیکنگ ہائر رسک تو وہ جو ان کو یہ میسج جائے گا تو اس لیے اب جب ہم کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں اور کمپٹیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایز کمپیئر ٹو ادر پیئرس ہم نے ہائر ریٹرنز ایک طرح سے پروجیکٹ کیا ہے ہم نے ہائر ریٹرنز کر اٹین کرنا ہے اچیو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میسج بھی جاتا ہے کہ کیا جب ہم یہ بات کریں گے اس کے لیے ایفرٹس کریں گے تو ہم ہائر رسک کی طرف بھی جائیں گے تو یہ آپ کے دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی میسج جائے گا کہ رسک کا جو پروفائل ہے رسک کی اپیٹائٹ ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پروسس ہے رسک اپٹ اسٹیٹمنٹ کا یہ بڑا ڈائنمک پروسس ہے یہ بڑا ایک ایوالوگ پروسس ہے آپ اس کو ایک دفعہ فکس کر کے ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ سارا کام ختم ہو گیا اس کو آپ نے ریگولر بیسس پہ پیریاڈک بیسس پہ اس کو آپ نے ریوزٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو مارکیٹ کنڈیشنز اینڈ ادر ڈائنامکس تو اس مثال کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم نے ایکسپیکٹیشنز کی بات کی اسٹیک ہولڈرس کی جو کہ ڈرائیو کرتے ہیں آبجیکٹوس کو تو اس کے بعد اس سے اگلا جو ایکسٹینشن ہے وہ اس ادارے کے بزنس پلانز ہیں اور ان کے جو کیپٹل مینجمنٹ پلانز ہیں دیز آر ان اے وے ایکسٹینشن ٹو بزنس آبجیکٹیوس آپ نے یقیناً مختلف کورسز میں ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ یہ ضرور پڑھا ہوگا جو بزنس پلانز ہوتے ہیں اور جو کیپٹل مینجمنٹ پلانز خاص طور پہ بینکنگ اور فائنینشیل انڈسٹری میں ان کی کیا اہمیت ہے وہ کس طرح ڈوائز ہوتے ہیں ہم ظاہر ہے ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے صرف یہاں یہ کہنا کافی ہے کہ دیز آر دیز پلانز دیز ڈاکومنٹس آر ان اے وے دی ایکسٹینشن آف آرگنائزیشنل اور اسٹریٹجک اوبجیکٹیوز اور ان دونوں پلانز کو مد رکھتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے جو نیکسٹ اسٹیج ہے اس اسٹرکچر اپروچ کا وہ شروع ہوتا ہے اور اس میں ہم نے جو رسک پروفائل ہے ادارے کا اس کو الائن کرنا ہے آپ کے بزنس پلان کے ساتھ اور آپ کے جو دوسرے جو ہیں کیپٹل مینجمنٹ پلانز ہیں الائنمنٹ کا کانسیپٹ ظاہر ہے ساری بزنس میں اور اوور آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم اگر بات کرتے ہیں بزنس فائنانس سے ہٹ کے ہم ایچار کی بات کرتے ہیں ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے مختلف کورسز میں پڑھا ہوگا کہ الائنمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ یو ہیو ٹو الائن ریسورسز کی الائنمنٹ کی بات ہو رہی ہے اگر ایچ آر کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایچ آر کی پالیسیز شوڈ بی الائن ود دی بزنس اینڈ اسٹریٹیجک پالیسیز آف دا آرگنائزیشن تو یہاں جو ہم الائنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو رسک پروفائل ہے کمپنی کا جو موجودہ ہے اور جو آنے والا ہے وہ کس حد تک آپ کے بزنس پلان کے ساتھ کس حد تک آپ کے کیپٹل مینجمنٹ پلان کے ساتھ الائنڈ ہے اور جب اس الائنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو جی سامنے آتی ہے کہ پہلا آپ نے اپنا رسک پروفائل آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ادارے کا رسک پروفائل کیا ہے کس حد تک کہاں آپ کھڑے ہیں کہاں آپ نے جانا ہے اور یہ جو رسک پروفائل ہے یہ اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد آپ نے ایگریگیٹ رسک کو میجر کرنا ہے کہ آپ کا ایکچولی رسک کیپیسٹی کے حوالے سے آپ کا ایگریگیٹ رسک کیا ہے جہاں ہم نے میجرمنٹ کی بات کی تھی کہ کوانٹیٹیو میجرس اور کوالٹیٹو میجرس وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایگریگیٹ رسک اور اس میں جو بفر کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کیپیسٹی ہے اور ایپیٹائٹ ہے اس کے اندر کتنا بفر ہے کتنا مارجن ہے یہ چیز آپ کو یہاں واضح کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان اے وے آپ کو الائنمنٹ پرووائڈ کرے گی آپ کے بزنس اور کیپٹل مینجمنٹ پلان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ظاہر ہے رسک کیپیسٹی کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے اور پھر آپ کو جو کیپٹل آؤٹ اس کے لیے چاہیے ہوگا جو کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کو اس کے اندر ڈٹرمن کرنی ہوگی اور خاص طور پہ بینکنگ میں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں تو کیپٹل کا کانسیپٹ ویسے بھی بہت اہم ہے اور اس کی آگے چل کے ان اسی اس میں ہم اکنامک کیپٹل کی بات کریں گے اور اس کا جو کانسیپٹ ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے کیونکہ دیٹ ایکچولی از ڈائریکٹلی لنکڈ وت دی کانسیپٹ آف رسک مینجمنٹ اکنامک کیپیٹل تو جہاں ہم نے یہ بات کی الائنمنٹ کی تو اس میں کیپٹل ریکوائرمنٹ کی بات ہے اس کے بعد ہم نے جو اسی اسٹیپ میں جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے زیرو ٹالرنس رسک ایکسپوجر زیرو ٹالرنس رسک ایکسپوجرس کیا ہیں دیکھیں اس میں کچھ ایکسپوجرس ایسے ہیں جس میں آپ کی ٹالرنس نیل ہوتی ہے لائک ریگولیٹری ریکوائرمنٹس یا ریپوٹیشن کے حوالے سے بھی کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہاں رسک لیں اور چانس پہ چیز کو رکھ کے آئے تو زیرو ٹالرنس ہوگی ہم بات کرتے ہیں جب گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے تو یہ آج ایک ٹرمز یوز ہوتی ہے کہ فار مینی کمپنیز اسپیشلی ان دا فائنینشیل اینڈ بینکنگ سیکٹر دیر از اے زیرو ٹالرنس فار ناٹ ہیونگ اے گڈ گورننس یہ جو زیرو ٹالرنس کا کانسیپٹ یہاں رسک کے حوالے سے بھی ہے کہ کون سے ایریاز ہیں جس کے اندر آپ نے بالکل رسک نہیں لینا جب یہ اسٹیپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہے آپ دیکھیں گے وہ ہے آپ نے رسک ٹالرنس اور رسک تھریشولڈس کو ڈٹرمن کرنا ہے کیونکہ جب رسک ایپیٹائٹ کی بات ہوئی اتنی تفصیل میں پہلے اسٹیج پہ دوسرے اسٹیج پہ تو ضرورت اب اس چیز کی سامنے آتی ہے کہ ہم وہ تھریشولڈس وہ ٹالرنس لیولس ڈیوائڈ کریں کہ جب ایک وقت میں بریچ ہو رہے جا رہے ہوں گے تو کیا اس کی وجہ سے آپ نے ایک ٹائملی یا پرو ایکٹیو ایکشن لینا ہے یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہو جائے گی وہ ہوگی رپورٹنگ کا کانسیپٹ مانیٹرنگ کا کانسیپٹ اس لیے کہ جب ہم رپورٹنگ کی اور مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو آگے بڑھانے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پہلے رپورٹنگ جو ہوتی تھی بینکوں کے اندر اداروں میں اٹ واز کنسڈرڈ اس میں یہ تھا کہ جی آپ نے کچھ پیریاڈیکل ریٹرنس جو ہیں وہ ریگولیٹری باڈیز کو سبمٹ کرنی ہے اگر جو برانچز ہیں یا جو ریجنس ہیں انہیں اپنے ہیڈ آفس کو سبمٹ کرنی ہے تو اٹ واز اے سارٹ آف ویری پیس پیسف جس کے اندر کوئی ڈائنمزم نہیں تھا جس کے اندر کوئی پرو ایکٹیونیس نہیں تھی اب رسک مینجمنٹ کے کانٹیکٹ میں رپورٹنگ اور ہم نے ای آر ایم میں آپ کو بتایا تھا کہ کس حد تک رپورٹنگ انٹرنلی اور ایکسٹرنل ڈسکلوجر امپورٹنٹ ہو گئے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے تو یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم رسک ٹالرنس کی اور رسک کی بات کرتے ہیں تو اور ٹالرنس کا جو یہ ایریا ہے اس کو بھی کور کیا جائے اور یہ چیزیں میجریبل ہونی چاہیے خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کوانٹیفائڈ ہونی چاہیے تاکہ یہ آپ کو اس چیز کا پتا چل سکے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور تھریش ہولڈس بریچ ہو رہے ہیں یا نہیں اور جب یہ تیسرا اسٹیپ آپ کر لیتے ہیں تو آخری اسٹیپ ایک لاجیکل ہے دیٹ نیکسٹ اسٹیپ از ڈاکومنٹیشن آف دا رسک اپٹائٹ اسٹیٹمنٹ ڈاکومنٹیشن اس کانٹیکس میں ہے کہ جس طرح آپ یہ کہہ کہ جو مین ہوتا ہے It should be in a written form, it should be approved by the board of directors and the most important thing is it should be communicated to all the relevant, all the business units, sub-business units and what you can say that those involved are involved because it's awareness, it's understanding, it's effectiveness can develop when all concerns are involved اس چیز سے اویئر ہیں ان کے سامنے ریٹرن فارم میں ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس کو کس طرح فالو کرنا ہے اور اس کے اندر جو اتارٹیز ہیں ڈیلیگیشنز ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی ہم ظاہر ہے آگے چل کے تھوڑا سا مختصراً آپ کے ساتھ ذکر کریں گے تو جب اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چار اسٹیپ کا جو پروسیس ہے ڈیولپ کرنے کے لیے اگین دیٹ ہیز ٹو بی مینشنڈ کہ یہ جو چار اسٹیپ کا پروسیس یہ کوئی آئیڈیل پروسیس نہیں ہے یہ ایک سجیسٹو پروسیس ہے اور ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ کمپنیز وہ ادارے جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے جو کہ اتھارٹی سمجھی جاتے ہیں یہ ایک طرح سے ان کی ایکسپیرینس کا ود ویریس کلائنٹس انگیجمنٹ یہ ایک طرح سے اس کا نچوڑ ہے انہوں نے ظاہر ہے جو مختلف بینکنگ uh, کے اور فائنینشیل سیکٹر کے اداروں کے ساتھ کلائنٹ انگیجمنٹس کیے کنسلٹینسی کے ایڈوائزری کیپیسٹی میں تو اس کے بعد جو انہوں نے ایک طرح سے پھر یہ شیئر کیا اور یہ بتایا کہ مختلف اداروں میں جو کامن چیزیں تھیں رسک اپیٹائٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کیا تھیں اور یہ چار ایک طرح سے سجیسٹو آپ اسٹیپس ہمارے سامنے آئے اس کے اندر ظاہر ہے آنے والے وقت کے ساتھ تبدیلیاں بھی آئیں گی امپروومنٹ بھی آئیں گی اور جب ہم نے اس اسٹرکچرڈ اپروچ کی بات کی تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسک اپیٹائٹ ہے اس کو اگر ہم سمرائز کریں کہ اس کے کی کمپوننٹس کیا ہیں کی کمپوننٹس تو پہلا تو جو ہے ظاہر ہے کوانٹیٹو ہے کوانٹیٹو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہی ہے کہ وہ میجرس جو کہ آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ولیٹلٹی آف دی ارننگس وہ بھی کوالٹیٹو ہے اور آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کی مثال دی جا سکتی ہے اس کو کیپچر کیا جاتا ہے اس کے بعد جب ہم کوانٹیٹیو کی یہ ہم نے بات کی جب ہم کوالٹیٹو کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایریا جس کو آپ ایک طرح سے کوانٹیفائی یا میجر نہیں کر سکتے اس میں ریپوٹیشنل رسک آ جاتا ہے اور اس میں اس قسم کے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک آپ کا آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے جس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے زیرو ٹالرنس زیرو ٹالرنس ہم نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے رسک لینے کی اور آپ نے ظاہر ہے اس کے اندر پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں خاص طور پہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہاں زیرو ٹالرنس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے تو جب ہم یہ تین کی کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں تو ان دس از اے سارٹ آف سمری فار دا رسک اپٹ اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ اس طرح ہوتی ہے اور اس کے بعد آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسک اسٹیٹمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا ہم آگے بڑھاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اس کا لنکیج کیا ہے آپ کی پرفارمنس مینجمنٹ کے ساتھ اور اس میں جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ بینک کا جو یا فائنینشیل ادارہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے جو پرفارمنس کے میٹرس ہیں اس کی رسک اپٹ کے ساتھ لنکیج کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز ظاہر ہے اسٹارٹ ہوتی ہے فرام دا ٹاپ یو ہیو ٹو فرسٹ ڈیٹرمن یو ہیو ٹو فرسٹ ان اے وے آرٹیکولیٹ وٹ آر دا پرفارمنس میجرس آن دی بیس آف رسک ایپائٹ اینڈ رسک ای آر ایم فریم ورک اس کے بعد یہ کیسکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے کہ بزنس یونٹ لیول پہ جاتی ہے یہ بورڈ اس کو اپروو ظاہر کر چکا ہوتا ہے اور یہ نیچے آتی ہے اور پھر یہ انڈیویجل لیول پہ آتی ہے تو اس آپ پروسیس کو جب دیکھیں گے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو پرفارمنسز ہیں چاہے وہ انڈیویجل کی ہوں چاہے وہ یونٹس کی ہوں یا سب یونٹس کی ہوں اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن کلیئرلی ڈیفائن رسک میٹرسز اور اس لیے ظاہر ہے اس کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ پرفارمنس کو رسک کی اس کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر پھر خرابیاں جو کہ پچھلے ٹرما میں سامنے آئیں وہ یہی تھی کہ لوگ جو فائنینشیل ایک طرح سے گینز کرتے تھے اس کے اندر رسک فیکٹر کو ایک طرح سے کاؤنٹ فار نہیں کیا جاتا تھا اور ہوتا یہ تھا کہ ایک فائنینشیل گینز آپ نے حاصل کی آپ نے کا ٹارگیٹ پورا کر لیا یا اپنے بزنس کا ٹارگیٹ ان ٹرمز آف فائنینشیل پیرامیٹرس اچیو کر لیا لیکن اس میں آپ نے جو چیز اگنور کی وہ تھی رسک فیکٹرز رسک پروفائل رسک اپٹائٹ یا رسک کیپیسٹی کے درمیان جو بفر ہے اور یہ ذمہ داری کسی اور لوگوں پہ چلی گئی ایک طرح کسی اور کے کندھوں پر چلی گئی اور اسی نے الٹیمیٹلی خرابی پیدا کی تو اس حوالے سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ رسک میجرمنٹ کو اس طرح سے آٹوکولیٹ کیا جائے اس طرح سے اس کو فارمولیٹ کیا جائے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ جو وہ اگر رسک لے کے فائنینشیل اس کو کر رہے ہیں اور جہاں کانسیپٹ ہے رسک اینڈ ریوارڈ ٹریڈ آفس کا یقیناً بزنس رسک اینڈ ریوارڈ ٹریڈ آفس کی اوپر بیس کرتی ہے لیکن صرف ٹریڈ آفس کو اچیف کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو آپ ٹریڈ آفس اچیف کر رہے ہیں اس کی انڈسٹینڈنگ ضروری ہے کہ یہ کس طرح آئی ہیں اس کی ڈائنامزم کیا ہے اس کا امپیکٹ اوور آل پہ کس سکتا ہے جب یہ سب ہم بات لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں ریلیٹ ہو جاتی ہیں رسک کلچر کے ساتھ اس لیے کہ وہ آرگنائزیشن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے رسک مینجمنٹ کا یہ جو ٹاپک جو سبجیکٹ شروع کیا تھا اس کے اندر ہم نے اس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ رسک کلچر ہیز ٹو بی ڈیولپ تھرو آؤٹ دا ہر لیول پہ جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں جو ان کو آپ نے انسینٹیو دیے ہیں جو پر, جو ان کا ایک طرح سے کمپنسیشن پیکج ہے اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ کمپلیٹلی بلٹ ان اور اکاؤنٹ فار ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ فیل کریں کہ بھائی یہ جو ہم نے کام کیا رسک کسی اور کی ذمہ داری ہے یہ تو کمپلائنس فنکشنز ہے اور اور لوگ اس کا ایک طرح سے دے ول ٹیک کیئر آف دیٹ تو یہاں اس چیز کی ضرورت جب محسوس ہوتی ہے رسک کلچر کی تو پھر ظاہر ہے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پرفارمنس مینجمنٹ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کا جو رسک کلچر ہے وہ ڈیولپ ہو سکے لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ جو پرفارم کر رہے ہیں اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ کیا ہے اور وہ کس حد تک اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ وائل ڈس ریگارڈنگ دا رسک آسپیکٹ اینڈ اچیونگ یور فائنینشیل ٹارگیٹس ول ناٹ بی ہیلپفل اینڈ اسپیشلی اس کانٹیکس میں تو جو بینکنگ کے اور جو فائنانس کے ادارے ہیں ان کے سامنے جب یہ چیز آتی ہے تو اس میں اور زیادہ یہ چیز اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے تو جب ہم یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ رسک کلچر کا جو بیس ہے ایک طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں ای آر این کی یا رسک ایپیٹائٹ کی اٹ ہیز اے ڈائریکٹ لنک وتھ دی پرفارمنس آف دا آرگنائزیشن اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی ادارے جو ہیں وہ افراد سے بنتے ہیں انڈیویجل سے بنتے ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے جو ایک آرگنائزیشن کا ڈائنامزم ہے لوگوں کے حوالے سے یونٹس کے حوالے سے گروپس کے حوالے سے ٹیمز کے حوالے سے اس کے اندر پرفارمنس کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے دی بیس آف رسک میٹرسز اور اس کے اندر جو ظاہر ہے delegation of authorities ہے یا یہ ہے کہ اگر breaches ہو رہے ہیں uh, thresholds کے اس کو کس طرح مانیٹر کرنا ہے اس کو آپ نے کس طرح رپورٹنگ کرنی ہے اور اس کو کس طرح آپ نے ایکشن میں لانا ہے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس وقت پھر کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادارہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے آپ اگلے اسٹیپ کی طرف آس آ چکا ہے یا ان کے آن جو رسک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے وہ ہیلدی رسک کلچر ہے اور اس کو کسی قسم کے سرپرائزز ان کے پاس نہیں ہوتے تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم رسک اپیٹائٹ کو کس طرح الٹیمیٹلی امپلیمنٹ کریں اس کو اپنی ڈے ٹو اس کے اندر جو بزنس ڈسکشنز ہیں اس کے اندر لے کے آئیں یہ یہاں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ ایک ہے اور جو جس کے اوپر یہ سارا مٹیریل بیسڈ ہے ایک بہت مشہور گلوبلی ایک فائنینشیل کنسلٹنسی فرم ہے اس کی اسٹڈی ہے ان کے مطابق وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو رسک اپیٹائٹ از دی فاؤنڈیشن آف رسک مینجمنٹ سسٹم جب ہم فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں رسک مینجمنٹ کی تو یہ ان کا جو کلیم کہہ لیں آپ کہہ لیں یا ان کا اپینین ہے کہ ایک اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے اور اس فاؤنڈیشن کے تحت اور میں جو سسٹمز ڈیولپ ہوتا ہے اس کے پھر انہوں نے کہا کہ وہ بینیفٹس ہوتے ہیں وہ بینیفٹس کیا ہیں ان کے مطابق اٹ ان لاکس ان دا جو ویلو کا مطلب یہ ہے کہ جو اپورچونٹیز ہیں جس کو آپ انکیش کر سکتے ہیں جس کو آپ ڈے ٹو پہ امپلیمنٹ کر کے آپ اپنے ٹارگیٹ سے اچیو کر سکتے ہیں اس کے اندر کلیرٹی آ جاتی ہے اس میں اسٹارٹنگ میں جیسے انہوں نے کہا کہ جو بزنس ڈیسیجنس ہیں اور آپ کے جو اسٹریٹجک ڈیسیجنس ہیں وہ اپس میں لنک ہو سکتے ہیں اس میں پھر آپ کو جو ان پلیزنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں آتے بلکہ آپ تھریش کی حوالے سے ٹالرنس کے حوالے سے یو آر پرویکٹیولی مینیجنگ دا رسک پروفائل آف دا کمپنی اس کے بعد ایک اور جو اس کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلیئر کمیونیکیشن ہو جاتی ہے جو ایکسٹرنل آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے رسک کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایلیمنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اور اس کے اندر اکاؤنٹ جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بہت واضح ہو جاتا ہے اور آپ کے جو انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ویئر دے اسٹینڈ ان ٹرمز آف دا اوور رسک پروفائل اینڈ رسک مینجمنٹ تو جب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ایک اور بینیفٹ ہے جو کہ بہت اہم ہے اور خاص طور میں اس کی جو امپلیکیشن ہے اس کی جو ایپلیکیشن ہے وہ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ویل آرٹیکولیٹڈ رسک اپٹ اسٹیٹمنٹ ڈاکومنٹس پرووائڈ an organization and opportunity to leverage the uh, business opportunities which are coming into their way because they understand well the implications of risk aur jab hum is hawale se baat karte hain to ye cheez samne aati hai ki agar aapka risk appetite bahut clearly defined hai risk appetite statement ke andar ye cheeze hain to jo opportunities aapke paas aayengi aur khaas taur pe banking sector mein financial sector mein dekha وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ایکسٹرا رسک سو دیٹ وی دے اوائڈ سارٹ آف لاسز وچ میں کم بیک آف ٹیکنگ رسک لیکن اگر آپ نے پراپرلی آرٹیکولیٹ کی ہوئی ہے رسک اپٹیٹمنٹ آپ کا جو رسک مینجمنٹ کا فریم وہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہوا ہوا ہے تو اس وقت آپ ایسی اپرچونیٹیز جو عام حالات میں ان کی ایبسنس میں جو کہ ریجیکٹ ہو سکتی ہیں یا اگنور ہو سکتی ہیں یا اوور ہو سکتی ہیں وہ پھر آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا کہ آپ ایسی اپورچونٹیز کو ایز کمپیئر ٹو یور پیئرس اور ان دی کانٹیکسٹ آف یور کمپٹیشن آپ اس کو بہتر طور پر لیوریج کر سکتے ہیں آپ بہتر طور پر اس کو ایک طرح سے ایکسپلائڈ کر سکتے ہیں تو اس کا جو رسک اپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ کی کلیرٹی کا ایک جو اہمیت جو بینیفٹ یہ سامنے آتی ہے کہ یو انکریز یور کیپیسٹی ٹو ٹیک دا رسک which normally may not be undertaking if there is a sort of gap in their understanding of the risk statement iske sath sath iska ek aur benefit hai woh ye hai ki aapka jo sharper focus hai ki intelligence reporting hai woh samne aati hai iske andar jo humne aapko key risk indicators ke حوالے se baat ki thi ki early warning indicators aapko milte hain koi surprises nahi aate aur aap is position mein hote market ke andar changes aa rahi جو اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو دوسرے فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک اوورال رسک انوائرمنٹ کے لینڈسکیپ کی بات کی تھی جس کے اندر ایکسٹرنل انوائرمنٹ انٹرنل انوائرمنٹ اور دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اس چیز کی ایک طرح سے ایڈوانٹیج ملتی ہے کہ آپ اس چیز کو پرویکٹولی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی پالیسیز میں ریویژن لا سکتے ہیں اور رپیٹ کر سکتے ہیں اب اگر ہم رسک اپیٹائٹ کی اس کانسیپٹ کو ایک طرح سے سمرائز کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ رسک ایپیٹائٹ کا کانسیپٹ جو ہے دس از ایز ہیز بین ٹولڈ بفور ایٹ دی ہارٹ ایٹ دی فاؤنڈیشن اور سرٹ of بیس آف دا ہول آرگنائزیشن اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس کا تعلق کمپلائنس کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق ویلو کریشن کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق ایز سچ رسک مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے اور پھر اس میں جو انٹرپرائز کی جو ڈسیجننگ ہے اس میں بھی اس کا اہم کردار ہے کہ آپ نے کون سے پروجیکٹس کو ایک طرح سے فالو کرنا ہے کون سے پروجیکٹس کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے کون کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر لاسز کا کتنا اندیشہ ہے جس کو آپ نے کونٹیفائی کر لیا ہے یا کر لیا کیا وہ لاسز آپ لے سکتے ہیں نہیں. اس کے ساتھ ساتھ بزنس کی کانسیپٹ ہے کہ جو کون سی بزنسز میں آپ نے جانا ہے اس میں کس قسم کے رسک انوالو ہیں کس قسم کے لاسز ہو سکتے ہیں وہ کون سے ایریاز ہیں وہ کون سے رسک ہیں جو آپ کو پیونٹ کریں گے اپنے اسٹریٹجک اوبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم اس ایک طرح سے فریم ورک کو دیکھتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسک ایپٹائٹ از دی ہارٹ ایٹ دی سینٹر آف دا ہول آرگنائزیشن تو اس میں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کا جو بینکنگ سناریو ہے پاکستان کے جو بینکس ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح ایشو آف ای آر ایم انٹرپرائز رسک مینجمنٹ یا جو رسک اس کے ساتھ آ اس کو کس طرح اس چیلنجز کو یہ وہ پاکستانی بینکس جو ہیں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ابھی اس حوالے سے ہمارے پاس جو لٹریچر اویلیبل ہے جو ڈاکومنٹیشن ہے یا فل ڈسکلوجر کی جب ہم بات کرتے ہیں انفارچونیٹلی اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ اس ایکسٹینڈ پہ نہیں ہے کہ آپ مختلف بینکوں کی پالیسیز کو ای آر ایم کے حوالے سے رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے دیکھ سکیں لیکن اگر آپ پاکستانی بینکس جس میں فورن بینکس بھی شامل ہیں اس میں نئے پرائیویٹ بینکس بھی شامل ہیں اور اس میں بگ فائیو بینکس بھی شامل ہیں تھوڑی دیر کے آپ ان کی پالیسیز پہ اگر اوور آل ایز جنرل پبلک نظر ڈالیں تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جس کو آپ اس کانٹیکس میں ایگزامن کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو اسمالر بینکس ہیں ان کا جو چیلنج ہے اس ہے کہ دے وانٹ مارکیٹ شیئر فرام دا بگر فائیو بینکس کیونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں جو بگ فائیو بینکس ہیں دے آر ہیونگ دا میجر مارکیٹ شیئر اب جو نئے چھوٹے بینکس جو آ رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کتنا میکسمم مارکیٹ شیئر ان بینکوں سے لے سکتے ہیں جن کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے برانچز کا جن کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں جن کی کسٹمر بیس بھی بہت وائڈ ہے تو جب ان چیزوں کو مد رکھتے ہیں تو ان کے لیے جو چیلنج سامنے آتا ہے تو ضرورت اس چیز کی کہ اس چیلنجز کو اس ٹارگیٹ کو اس آبجیکٹو کو اس گول کو رسک کے تناظر میں دیکھا جائے کہ جب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ شیئر لینا ہے تو وہ کس قسم کے رسک لے رہے ہوں گے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں پر رسک اپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کس حد تک کلیئر ہے ظاہر ہے اویلیبلٹی آف دا پبلک ڈاکومنٹس کی ایپسنس میں یہ چیز ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن یہ ایک سوال اٹھتا ہے اور ہمارے آپ کے لیے ایک طرح سے اسٹڈی کا یہ ایک طرح سے بیس بنتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں یا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں پاکستان میں کچھ بڑے ہائی پروفائل مرجرز ہوئے تھے جس میں کچھ پاکستانی بینکس کو فورن بینکس نے ایک طرح سے ایکوائر کیا تھا وہ اس میں مرج ہو گئے تھے تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کیا وہ فورن بینکس جو کہ جن کی ایک اپنی گلوبل انڈرسٹینڈنگ تھی وہ کس حوالے سے انہوں نے یہ ایک بہت امپارٹنٹ انویسٹمنٹ ڈیسیجن لیا کہ پاکستان میں آ کے وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں پاکستان کے کچھ بینک کو اکوائر کریں ان کے نزدیک یہاں پر کیا آبجیکٹو تھے اور یہاں پر ضروری ہے کہ ان کے ہاں جو آرٹیکولیشن تھی رسک پروفائل کی رسک اپیٹائٹ کی وہ کیا تھی کہ انہوں نے پاکستانی مارکیٹ میں اس چیز کو دیکھا یہ جو ایگزامپلس ہم آپ کو دے رہے ہیں پاکستانی بینکس کے یا کوٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اسٹڈی کو ریلیٹ کریں پاکستانی سناریوں میں اور الٹیمیٹلی ہماری کوشش بھی یہی ہے اور ہم نے پچھلے بھی کچھ لیکچرز میں آپ کو بتایا کہ جب تک ہم لوکل سچویشن سے اپنی اس بینکنگ اسٹڈی کو کنزیومر بینکنگ اسٹڈی کو ریلیٹ نہیں کریں گے تو وہ ان اے وے گیپ رہ جائے گا اور کل کو جب ضرورت اس چیز کے محسوس آئے آئے گی یا پیش آئے گی کہ ہم نے بینک کے کنڈیشنز کو پاکستان میں کس حد تک انڈرسٹینڈ کیا ہے بینکنگ انڈسٹری کے ڈائنامکس کو کس حد تک سمجھا ہے تو اس وقت اگر یہاں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کسی قسم کی کمی ہے یا گیپ ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اس کے اندر ہمیں پرابلم ہوگی تو جب ہم پاکستانی بینکس کی مثال دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک چیز جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کا اپلیکیشن ان پاکستان پر بھی ہوگا وہ ہے ایشین انسٹیٹیوٹ آف رسک مینجمنٹ نے ایک بہت کمپریہنسو اسٹڈی کی ہے ایشین بینکس کی جس میں انہوں نے پانچ یا چھ کنٹریز کو ایک طرح سے شامل کیا ہے جس میں جو ایڈوانسڈ ایڈ انووی کنٹریز ہیں وہ سنگاپور اور ہانگ کانگ کی ہیں اور اس کے بعد ملیشیا ہے تھائی لینڈ ہے چائنا ہے اور یہ کنٹریز ہیں تو اور انڈونیشیا ہے اس اسٹڈی کی جو فائنڈنگز ہیں اس اسٹڈی کے جو چیلنجز جو سامنے آئے ہیں اور اس کی جو انسٹیٹیوٹ کی ایک طرح سے ریکمنڈیشنز ہیں اس کی لائٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم وہ چیزیں پاکستان میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں یہ چیز بھی واضح کی گئی ہے کہ جو رسک مینجمنٹ کیپیبلٹیز ہیں وہ فرام کنٹری ٹو کنٹری فرام ریجن ٹو ریجن ویری کرتی ہیں لیکن اس میں کچھ کامن تھیمز ہیں اس میں کچھ کامن چیلنجز ہیں اور اسی حوالے سے کچھ کامن اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ریکمنڈ کی گئی ہیں تو وہ اسٹڈی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس میں کسی حد تک ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ پاکستان کے بینکس پاکستان کی انڈسٹری جس اسٹیج پہ بھی ہے جہاں پر بھی ہے اس اسٹڈی کی فنڈنگ کے سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتی ہے جب ہم نے یہ ایک طرح سے یہ ٹاپک کانکلوڈ کیا تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک اہم ٹاپک جو اہم اس کا حصہ ہے رسک ایپٹائٹ کا ہے وہ ہے اکنامک کیپٹل اکنامک کیپٹل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل کے زمانے میں یہ ٹرم بہت فریکوینٹلی یوز ہو رہی ہے اور یہ اس کی یوسیج جو ہے اس کی اپلیکیشن جو ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہے اس کی ڈیفینیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اٹس دی اماؤنٹ آف کیپیٹل وچ از انفیکٹ دیئرس ٹو کور اینڈ پروٹیکٹ دا شیئر ہولڈرس فرام اینی انکسپیکٹڈ لاسز یہ ڈیفینیشن کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو یہ چیز واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ اکنامک کیپٹل کیا ہے ایک given کانفیڈنس لیول پہ اے گون ٹائم ہرائزن میں آپ نے یہ اکنامک کیپٹل کیلکولیٹ کرنا ہے اس کو انٹیسپیٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اسی کے حوالے سے اس کا جو تعلق ہے یہ جو میجر ہے ان اے وے اٹ از ڈائریکٹلی لنک ود دا رسک آسپیکٹ اور اس کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آگے چل کے ہم اگلے سلائیڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کو ہم کمپیئر کریں ریگولیٹری کیپیٹل کے ساتھ اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم جو آپ کہتے ہیں کہ بک کیپٹل ہوتا ہے جس کو آپ اکاؤنٹنگ کیپٹل کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم کمپیر کریں جیسے کہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ایک ادارہ ہے اور خاص طور پہ اکنامک کیپٹل کا کانسیپٹ جو ہے یہ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہ ایک وہ ڈالر اماؤنٹ ہے جو آپ کو ایک طرح سے ایک ادارے کو سامنے آتا ہے جو اپرچونٹیز اور تھریٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ نمبر ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہرڈر لیٹ کا کانسیپٹ ہے آپ نے انویسٹمنٹ کے کورسز میں ہڈر ریٹ کا کانسیپٹ پڑا ہوگا کہ وہ ریٹ جو منیمم ریکوائرڈ بائی دا انویسٹرز اگر اس کو آپ اس نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو جو آپ کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ ہے کاسٹ آف رسک جب ہم نے رسک کے متعلق اتنی ساری باتیں کی تو یہ چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے رسک اپیٹائٹ کو ڈیولپ کرنے کا اس کی ایک اپنی کاسٹ ہے اور وہ کاسٹ ان آئسولیشن میں آپ نے نہیں دیکھنی بلکہ اس کاسٹ کو آپ نے کمپیئر کمپیریٹو ٹرمس میں بینک کے دوسرے ایکسپینسز کے ساتھ لینا ہے آل دو دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی ٹیکن کیئر آف بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان دی کانٹیکسٹ آف پراپر اکاؤنٹنگ پراپر فائنینشیل مینجمنٹ جب تک یہ کاسٹ آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ اس چیز کو وہ نہیں کر سکیں گے تو جب ہم اکنامک کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو امپورٹینس ہے جو اس کی افیکٹونیس ہے وہ آج کل کے دور میں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے اور دنیا کے جو بہت سے لیڈنگ بینکس ہیں اب انہوں نے تو اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹس میں اس ڈسکلوجر کو بہت انہوں نے کوریج دینی شروع کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ریگولیٹری کیپٹل کے ساتھ ساتھ یا جو بک کیپنگ کا جو کیپٹل ہے اس کے بجائے اکنامک کیپٹل کی ڈٹرمنیشن اس کی ایسٹیمیشن اس کی ایکوریسی بہت اہم ہے اور جب تک یہ چیز ان کے سامنے نہیں آئے گی دے ول ناٹ بی ان پوزیشن ٹو ایکچولی فارم دا پالیسیز اباؤٹ دا رسک مینجمنٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اکنامک کیپٹل کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ کیسے ڈفر کرتا ہے ریگولیٹری کیپٹل کے ساتھ ریگولیٹری کیپٹل ظاہر ہے is in a way focused directly on the non-risk factors جبکہ یہ جو economic capital ہے یہ فوکس کرتا ہے risk کے اوپر جبکہ regulatory جو ہے وہ risk weighted assets کو ضرور take into account کرتا ہے account for کرتا ہے بٹ جو ایکچولی رسک کے جو پیرامیٹرز ہیں جو رسک کی امپلیکیشنز ہیں اس کو ظاہر ہے یہ کیپچر نہیں کرتا اس کے ساتھ ساتھ ریگارڈلیس آف دا اکاؤنٹنگ اور ریگولیٹری یہ اس کو اکنامک کیپٹل یا ای سی کہتے ہیں یہ جو آپ سمجھ لیں کہ جو ٹرو کیپٹل ہے جو ٹرو اکنامک سینس میں انڈر کرتا ہے ایک کمپنی کو ایک ادارے کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ہے جو آپ کو ایک طرح سے بہت کلیئر نمبر پرووائڈ کرتا ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ لاسز ہیں جو شیئر ہولڈرز فور سی کر سکتے ہیں جو شیئر شیئر کے کو ایک طرح سے ہٹ کر سکتے ہیں یہ کیپٹل اس کو کرتا ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو مزید سمجھنا ہے کہ ریگولیٹری کیپٹل جو ہے اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں وہ کیا اس کے اندر لیمیٹیشنز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریگولیٹری کیپیٹل ایس اگینسٹ دا اکنامک وہ یہ ہے کہ ون سائڈ فٹ آل کا کانسپٹ ہے تو وہ ایک سائز سب فٹ کر دیتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیئر ون کیپیٹل کی تو ریسپیکٹ آف دی نیچر آف دی پرٹیکولر آرگنائزیشنٹ کا اپنے رسک ریٹ ایسٹ کے ساتھ آپ نے ٹیئر ون کیپٹل ڈیولپ کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے اس کے اندر دوسرا جو ہے into account the regulatory capital the strengths and other aspects of a particular organization کیونکہ یہ ون سائز فٹس آل کا کانسیپٹ ہے سارے بینکوں کے اوپر سارے اداروں کے اوپر اپلیکیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجل ادارے ہیں ان کی جو اس کے اندر رسک ٹالرنس کی انڈرسٹینڈنگ ہے رسک اپٹائٹ کی جو ہے ریگولیٹری کیپٹل اس کو کیپچر نہیں کرتا تو ان خامیوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں اس لمیٹیشنس کی جو ریگولیٹری کیپٹلس کی ہیں تو پھر اکنامک کیپٹل اسی کی افادیت اس کی اہمیت سامنے آتی ہے افیکٹنگ میرا سامنے آتی ہے اور ہم یہ اگر دیکھیں اس چارٹ میں جو ہمارے سامنے ہے کہ یہ اور براڈر سینس میں اکنامک کیپٹل کیا ہے یہ آپ کو ایک اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرتا ہے یہ آپ کو ٹرو فیئر مارکیٹ ویلیو جو پرووائڈ کرتا ہے یہ کوئی اکاؤنٹنگ اس کے اوپر نہیں ہوتا یہ سارے رسک کو کیپچر کرتا ہے جبکہ ریگولیٹری جو اس میں آپ صرف مارکیٹ آپریشنل اور کریڈٹ رسک کو لیتے ہیں جبکہ یہاں ہر قسم کے پاسبل رسک کو اس کے اندر کیپچر کیا جاتا ہے یہ فارورڈ لکنگ ہوتا ہے ان دا سینس کہ وٹ اف سناریو کو یہ کیپچر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہائی ڈگری آف ایکوریسی ہے اور ایک ادارے کو پتہ چلتا ہے آن دی بیسز آف اٹس اکنامک کیپٹل کیا ہے اس کے اندر جو آگے چارٹ ہیں وہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اکنامک کیپٹل کو اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگر ہمارا اگلا جو لیکچر ہوگا جیسا کہ ہم نے کہا اس اکنامک کیپٹل کی جو ڈسٹنکشن ہے ریگولیٹری اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم اپنا ٹاپک جو شروع کریں گے وہ ایشین بینکس کی ای آر ایم سسٹمز کی جو سٹڈی ہے آر ایم اے آر ایم آئی کی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ